نحمده ونصلي ونسلم على وصوله اما بعد فاعوذ بالله من دََََََََََََََََََََس کریمۃمنقیم صدم حمد و حمدلاد کے بعد ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے فضل اور اسی کے کرم کے توفید آج ہم قرآن و حدیث کے نور کو حاصل کرنے کے لیے معاشرتی برائیوں کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور یہ بات روشن ہے ظاہر ہے کہ با ادب بہ نصیب ہوتا ہے جس پر میرے رب کا فضل ہو تو اسے ادب کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے قرآن و حدیث کی باتیں خاموش رہ کر توجہ سے سننے والے ادب کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالی توجہ اور ادب کے صدقے دونوں جہاں میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے اور بیان توجہ کے ساتھ خاموش رہ کر ادب کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین اشاد فرماتا ہے سر عالِ عمران آیت نمبر سو چوتھا پارا پہلا رکو یادین امنوم اے ایمان والوں ان تطیعوا فریقا من الذین اوت الکتابہ اے ایمان والوں اگر تم اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی ایک گروہ کی پیروی کرو گے ان کا کہنا مانو گے یاردو کم باد کافرین تو یہ یہودی یہ عیسائی تمہیں مسلمان ہونے کے باوجود کافر بنا کر پھیر دیں گے قرآن مجید فقان حمید یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا کلام معجزہ ہے بظاہر الفاظ بے حد مختصر مگر علوم اور معانی کا سمندر موجزن ہوتا ہے قرآن کی آیات دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہے تو جو آج ہمیں گفتگو کرنی ہے اور پھر اس گفتگو سے جس نتیجے پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے فضل و احسان سے اس میں ہمیں کامیابی آتا فرما تو غور سے اس آیت گریما کو پھر سماد کیجیے اشاد فرما یا ایمان والوں ان تریقومین اوت کتاب اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی ایک گروہ کی پیروی کی ان کا کہنا مانا تمہیں اتنا بڑا نقصان پہنچے گا قرآن مجید فقان حمید وہ نقصان بیان فرماتا ہے یا ردو کم باد کافرین وہ تمہیں مسلمان ہونے کے باوجود کافر بنا دیں گے یہود و نسارہ کی پیروی کرو گے تو تم اپنے ایمان سے محروم ہو جاؤ گے سوچیے اس آیت کو سن کر ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ یہودوں نصارا کی پیروی ان کا کہنا ماننا ایک ایسا جرم ہے ایک ایسا عیب ہے کہ وہ ایمان سے دور کر دے گا اور پھر وہ شخص کہ ایمان سے محروم ہو جائے گا اور ایمان سے دوری کے ساتھ وہ دنیا سے جب جائے گا اور اس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس وقت ہوش ٹھکانے آ جائیں گے مگر افسوس اور ندامت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ یہود و نسارا عیسائی یہودی انگریز کہ وہ کافر اسلام کے دشمن ہیں یہ مسلمانوں کو ایمان سے اور دین سے محروم کر کے اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں مسلمانوں پر عشایت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ مسلمان پست کب ہوں گے مسلمان ذلیل و رسوا کب ہوں گے مسلمانوں کے زوال کا آغاز کہاں سے ہوگا اشاد فرمایا ان من فریقین اوت الکتاب یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی ایک گروہ کی بھی تم نے پیروی کی تو یہ تمہیں تباہ کر دیں گے اگر دشمن کو دوست کوئی سمجھے دشمن کو دشمن نہ سمجھے اور دشمن یہودیوں عیسائیوں کا وہ پیروکار فالوورس بن جائے ان کے رسم و رواج ان کی تہذیب و تمدن کا دل دادا بن جائے ان سے محبت کرنے والا بن جائے تو یقیناً وہ شدید نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا پرانے مجید فوقانہ حمید نے تو ہمیں یہودیوں سے عیسائیوں سے کفار سے دوستی رکھنے سے منع کیا ان کے کی نقش قدم پر ان کے رسم و رواج ان کی تہذیب و تمدن پر چلنے سے ہمیں منع کیا سورت المائدہ آیت نمبر ففٹی ون یادین اے ایمان والوں اولیا ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو ہرگز اپنا دوست مت بنانا باد یہ یہودی عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں قرآن انہیں دشمن قرار دے رہا ہے وہ میتم مین کم فعین اور جو یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پر چلیں گے ان کی تہذیب و تمدن کو اپنائیں گے ان کے کلچر کو دل سے لگائیں گے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ اور جو تم میں سے ان یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرے گا ان مِنْهُمْ منہم پس بے شک وہ بھی یہودیوں عیسائیوں میں سے ہی ہے یہ قرآن فرما رہا ہے قرآن مجید فوقان حمید کا یہ پیغام یہود و نصارہ سے بچو دوستی نہ کرو ان کے طریقے ان کی وضاقت سے بچو آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمیں تباہ کرنے کے درپے ہیں وہ مسلسل سازش کر رہے ہیں مگر ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت وہ آئے کہ جب ہمیں ہوش آ جائے ہم ہوش میں آ جائیں لیکن اس وقت پانی سر سے اوپر ہو چکا ہو یہ آیت کریمہ جو سب سے پہلے تلاوت کی اس کا شان نزول ہم جب سماعت کریں گے تو انشاءاللہ شاء ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہودی کس قدر سادشی ذہن رکھتے ہیں پران مجید فقان حمید یہ آیت کریمہ کہ یا یوہ لدینہ اے ایمان والوں ان توتی فری قم من الدین اوت الکتاب اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی پیروی کی یا ردو کم باد ایمانی کافرین تو وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے اس کا شان نزول اس طرح ہے تو مدینہ طیبہ میں اسلام کی آمد سے پہلے دو قبیلے مشہور و معروف تھے اوس اور عزرج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً پانچ سو یا چھ سو سال قبل اوس اور خزرج اس قبیلے کی جنگ یہودیوں سے ہوئی اور اوس اور خزرج نے کئی بڑے بڑے یہودی جرنیلوں کو قتل کر دیا جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ہم اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے رہنے والے ان دونوں قبیلوں پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میدان جنگ میں تو ہم جیت نہیں سکتے ایسا کرتے ہیں ایک سازش کے ذریعے ان کی قوت کو ہم توڑتے ہیں پھر انہوں نے یہ کیا کہ دونوں قبیلوں کے اندر نفرتوں کی آگ کو سلگانے کی کوشش کی اور نفرت پھیلانے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتے یہاں تک کہ اگر اوس و حضرت دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک فرد کا جھگڑا گھوڑا آگے بڑھانے پر ہو جاتا تو یہودی اسے ہوا دیتے اور اس قدر اس کا پروپیگنڈا کرتے کہ نفرتوں کی آگ لگتی رہے یہاں تک کہ یہودی اس میں کامیاب ہو گئے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلے آپس میں نفرتوں کی آگ میں سلگنے لگے اور ان کی نفرتیں پانچ سو برس تک جاری و ساری رہیں اب یہودیوں نے کیا کیا اوس اور خزرج کو مزید ڈیوائڈ کرنے کے لیے ان کی نفرتیں بڑھانے کے لیے قبیلہ اوس سے چند یہودی قبیلوں نے دوستی کر لی اور قبیلہ خزرج سے چند دوسرے یہودی قبیلوں نے دوستی کر لی اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ یہودی قوم دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے کچھ اوس کے ساتھ ہیں اور کچھ خزرج کے ساتھ ہیں مگر در حقیقت ہی ان کی سازش تھی اور پھر وہ کیا کرتے کہ دونوں کو خوب آپس میں لڑواتے اور جب یہ دونوں کبیل لڑتے تو انہیں اسلح کی ضرورت ہوتی تو یہودی اسلح کے بزنس مین تھے یہودیوں کا کاروبار اسلح بیچنا تھا تو وہ یہودی اوس اور خضرج کو اسلح بیچتے پھر اوس اور خضرج جب جنگوں میں بہت زیادہ مشغول ہوئے تو ان کے پاس رقم ختم ہو گئی تو یہودیوں سے انہوں نے قرضہ لیا اور یہودیوں نے انہیں سودی قرضہ دیا اس طرح مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج یہودیوں کے سود میں وہ جکڑ دیے گئے یہودیوں کے وہ مقروض بھی بن گئے اور پانچ سو برس سے ان کی جنگیں جاری تھیں خاص طور پر آخری ایک سو بیس سال تک بڑی خنریز جنگیں ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت کو ابھی تقریباً پانچ سال یا آٹھ سال گزرے تھے اوس اور حضرت کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کے اندر لاشوں کے انبار لگ گئے اور اس جنگ کے اندر مدینہ منورہ کے رہنے والے ان دونوں قبیلوں کا بہت بڑا نقصان ہوا جسے جنگ بیاس کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اہل مدینہ تک پہنچا اور اوس اور حضرت میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگے اور آخر کا مدینہ منورہ کے تمام لوگ اوس اور خزرت یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے جب وہ مسلمان ہوئے اور سرکار دعارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہی اوس اور خزرت صدیوں سے ان میں نفرتیں تھیں یہ بھائی بھائی بن گئے مجیب فقان حمید خود اشاد فرماتا ہے تم یاد کرو اللہ کی وہ نعمت کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں عطا فرمائیں اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے وہ کن تم اللہ شفا شرتمنار اور تم جہنم کے گڑے کے قریب تھے فَأَنْ قَدَكُمْ تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا آل عمران آیت نمبر 164 میں ہے ایک سو چونسٹھ میں قبر مبین اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے انفال آیت نمبر سکسٹی میں ہے وہ اللہپ بی نقلو اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائی تب انفخت محفل اور اللہ بین قلو بھی اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو اوس اور حضرت کے درمیان محبت قائم نہ کر سکتے تھے ولی اللہ اللہ اللہ پینا لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبتیں قائم فرمائی نہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اب جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ کئی صدیوں سے جس قوم کو ہم نے لڑایا تھا وہ قوم اسلام کے نور سے ایسی منور ہوئی کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئی جب جنگیں ختم ہو گئیں تو انہیں اسلحے کی ضرورت نہ رہی اور آہستہ آہستہ یہ قوم یہودیوں کے قرضوں سے آزاد ہو گئی یہودیوں کی اجارہ داری نہ رہی اور یہودیوں کا جو ہولڈ اہل مدینہ پر تھا وہ ختم ہو چکا اب یہودیوں کی کوئی حیثیت نہ رہی یہودیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اسلام کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور وہ اسلام کے دشمن بن گئے انہوں نے خیال کیا کہ اسلام یہ وہ واحد مذہب ہے جو ہماری سادشوں کو ناکام کرتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جو یہودی سادشوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے ایک دن ایک یہودی شخص شاس بن قیس یہ مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا حضرت امام فخر الدین راضی علیہ رحمت تفسیر کبیر اسی جلد میں صفحہ نمبر 308 پر ارشاد فرماتے ہیں انہو مرعلا نفر من الانصار من الاؤس والخزرج فرآہم فی مجلس لہم یتحدثون وکانو قد ذال ما کان بینہم فی الجاہلیت من العداوط جب وہ یہودی مدینہ منورہ کے بزار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ آوس اور خزرج آپس میں محبت سے بیٹھے ہیں اور زمانے جاہلیت کی نفرتیں ختم ہو چکی ہیں فشق ذالک علی الیہودی تو اس یہودی پر یہ کیفیات برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے عرب کے ایک نوجوان کو خریدا اور وہاں سے یہودی سادش کا آغاز ہوا اس نے عرب کے ایک نوجوان کو خریدا اور اسے منہ مانگی قیمت دی اور زمانے جاہلیت کے اشعار اس کو یاد کروائے اور کہا بس تجھے یہ کرنا ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے جو اوس اور حضرت ہیں ان سے دوستی کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کر اور یہ ظاہر کر کہ میں بھی اسلام والا ہوں مسلمان ہوں تو اس نے اسلامی لبادہ اوڑھا مسجد نبوی میں جا کر وہ نمازیں ادا کرتا اور مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر جب موقع ملتا وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار یاد دلاتا اس زمانے میں کہ جب اوس اور خدرت کی جنگیں جاری تھیں زمانۂ جاہلیت میں تو اوس کے شعرا نے شاعروں نے خزرج کی مذمت میں اشعار لکھے تھے اور اسی طرح خزرج کے شاعروں نے اوس کی مذمت میں اشعار لکھے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ بیٹھے تھے یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن اسلام کی بدولت اس وقت ان کے دلوں میں نفرتیں نہ تھیں تو اس نوجوان نے جب وہ اشعار سنائے تو دونوں طرف سے اشعار کا تبادلہ ہوا اور زمانۂ جاہلیت کی یادیں تازہ ہو گئیں غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں نفرت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور چند نوجوان مشتعل ہو گئے اور تلواریں نکل گئیں اس موقع پر اوس اور خزرج ان دونوں قبیلوں میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ اس طرح نہ کہیں آؤ میدان میں آؤ پھر دکھاتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی کیا طاقت ہے دوسرے نے کہا کہ ہم تمہیں میدان میں بتائیں گے کہ مرد کسے کہتے ہیں اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ ان نوجوانوں کے پاس پہنچے اور اشاد فرمایا الى احوال کیا تم جاہلیت کی طرف دوبارہ لوٹنا چاہتے ہو وہ آنا بینک میں تمہارے درمیان موجود ہوں اسلام حالانکہ اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی وہ اللہ بین قلوبی اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں عطا فرمائی اب تم کیوں ایسی حرکتیں کر رکھے ہو قوم ضالی کا کان مینام علی شیتون تو اس وقت اوسرج کے ان نوجوانوں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان کی حرکت تھی وہ ان کی زار اور وہ جان گئے کہ یہ اس یہودی کی شرارت تھی فالق الصلاحه انہوں نے ہتھیار پھینک دیے رونے لگے بعدا اور ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کر معافیاں مانگنے لگے ثم انصرفوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر آپ مسجد نبوی شریف کی طرف جلوہ افروز ہوئے پس سبحانه وتعالى هذه الايه تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ عیت نازل کی یا ان تطیعوا فریقا من الذین یادین اے ایمان والوں اگر تم یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی بھی گروہ کی پیروی کرو گے ان کی باتوں میں آؤ گے یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین تو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے متنوع پیارے بھائیوں اور مہنو ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ افروز ہیں پھر بھی یہودیوں نے سازش کی تو کیا آج یہودی خاموش بیٹھے ہوں گے کیا وہ آج مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے کیا آج وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے ہمیشہ سے یہودیوں کا یہی طریقہ چلا آیا کہ وہ مسلمانوں کو دین سے دور کریں مسلمانوں کو ماڈرن بنا دیں مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے دور کر دیں اور اس کا نام وہ نام نہاد روشن خیالی رکھ دیں اور جو مسلمان شریعت پر عمل کرتا ہو اسے وہ دہشت گرد کہیں بنیاد پرس کہیں انتہا پسند کہیں یہودیوں عیسائیوں کی ہمیشہ سے کوشش رکھی کہ مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں قرآن مجید فقان حمید اشاد فرماتا ہے یا یوہلدینہ منو ایمان والوں لا تتخذوا کم لا یا لا نہ خبالا تم ان دشمنوں کو دوست نہ بناؤ رازدار نہ بناؤ یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہ رکھیں گے ودو معنیت تم تمہیں مصیبت پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں ادب تل بغب من افواہ خود ان کی زبانوں سے نفرتوں کا اظہار ہو چکا ہے وما اکبر اور ان کے دلوں میں مسلمانوں تمہاری جو دشمنی ہے وہ اس سے زیادہ ہے تم تاخلوت بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کی اگر تم سمجھو تم الا تو شب نہ مسلمانوں تم وہی ہو جو ان یہودیوں عیسائیوں سے محبت کرتے ہو ولا یو حبون یہ تم سے محبت نہیں کرتے اور آگے شاد فرمایا ویدا خلو ادو علی کم النا میرا یہ تم سے ایسی نفرت رکھتے ہیں کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو نفرت سے غصے میں آ کر اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو تباہ کر دیں کل اے محبوب آپ فرمائیے من تویو اے, اے عیسائیوں اپنے غصے کی آگ میں خود ہی مرو ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو ان تم سس کم اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں اچھی نہیں لگتی وہ ان تصب کم سی اتو ارے مسلمانوں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ یہودی عیسائی خوش ہو جاتے ہیں اب بتائیے قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں اگر مصیبت پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں تو افغانستان میں عراق میں اور مختلف جگہوں پر افریقہ کے اندر یہودی اور عیسائی تنظیمیں مشنریز جو خوراک کے پیکٹ بانٹ رہی ہیں جو غریبوں کو لباس بانٹ رہی ہیں کیا وہ مسلمانوں سے محبت کرتی ہیں قرآن تو انہیں دشمن قرار دے رہا ہے اے میرے بھولے بھالے مسلمانوں ذرا غور کرو کہ قرآن تو انہیں دشمن قرار دے رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے اسکول کیوں منا رہے ہیں کالج کیوں منا رہے ہیں یتیم خانے کیوں منا رہے ہیں یہ خوراک کے پیکٹ کیوں تقسیم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ از آپ جب تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں گے اور کھیل کود فلمی ڈراموں گانوں باجوں سے اپنے آپ کو جدا کریں گے اور قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوں گے اور یہودی اور عیسائی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ یہودیت پھیلانا چاہتے ہیں یہ عیسائیت پھیلانا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے افغانستان میں کئی یتیم خانے اب کھول لیے ہیں جہاں پر عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے کئی اسکول انہوں نے کھول لیے ہیں جہاں بچوں کو عیسائی بنایا جاتا ہے اور اگر بچہ عیسائی نہ بنے تو مذہب اسلام سے اس کے دل میں نفرت ڈالی جاتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر نہیں بن سکتا عیسائی پادری امریکی صدر کی محفل صدارت میں وہ شریک تھا جسے امریکہ کے اندر عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری مانا جاتا ہے اس نے خود یہ بیان دیا کہ عراق جنگ کے بعد عیسائیت پھیلانے کے تمام ہماری راہ کی رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں اسی ہزار بائبل عربی میں عراق میں تقسیم کروائیں اس نے اور پھر یہ اعلان کیا کہ آئندہ سال دس لاکھ بائبل عربی میں ہم عراق میں تقسیم کریں گے تو عراق میں کوئی لیتا ہوگا تبھی تقسیم کرتے ہوں گے کیسے تقسیم کرتے ہیں یہ خوراک کے پیکٹ لباس کے بنڈل دیتے ہیں ساتھ میں وہ اپنی بائبل بھی دیتے ہیں سب سے پہلے یہ اپنے مسلمانوں کے دلوں میں یہودیوں عیسائیوں کی محبت پیدا کرتے ہیں پھر مسلمان کے قریب آتے ہیں پھر یہ ذہن دیتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی تو کبھی گرجے میں بھی آ करो کرو کبھی بائبل بھی پڑھ لیا کرو کبھی ہمارے قریب آ کر دیکھو اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے اور وہ مسلمان جسے قرآن کا علم ہی نہیں جسے اپنے اسلام کا علم ہی نہیں وہ ان کی باتیں سن کے گمراہ ہو جاتا ہے تو اس پادری نے یہ بیان دیا کہ ہمارا مشن عیسائی بنانا نہیں بلکہ ہمارا مشن مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا ہے کیونکہ مسلمان اگر اسلام کے قریب رہیں گے تو ہمارے دشمن رہیں گے کیونکہ قرآن نے ہمیں ان کا دشمن قرار دیا ہے دو ہزار ایک میں اسی عیسائی تنظیم نے مشنری نے کرسمس کے موقع پر دس لاکھ اغوانی بچوں کے لیے جو اسکولوں میں اور یتیم خانوں میں ہیں ان کو کرسمس کے تحائف بھیجے کیا مقصد کہ مسلمانوں کے تہوار ان کے ذہنوں سے نکل جائیں اور یہ بچے جو کل مستقبل کے میمار ہوں گے یہ یہودی تہذیب کے دل دادا ہو جائیں اس وقت پوری دنیا میں یہودی اور عیسائی تنظیمیں جو یہودیت اور عیسائیت کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں اور ان کے ورکرز کی تعداد کروڑوں میں ہے سالانہ خربوں ڈالر یہ خرچ کرتے ہیں یہ جو ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جوس اور ان کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں کبھی کھیل کود سے ہم فارغ ہوں فلموں ڈراموں گانوں باجوں سے ہم فارغ ہوں پسند اور ویلنٹائن ڈے اور یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کے رسم و رواج سے ہم فارغ ہوں کبھی دل کے اندر اسلام کا درد پیدا ہو تو ہم ذرا تحقیق سے سوچیں غور کریں ریسرچ کریں ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے خلاف کیسی سازشیں کر رہے ہیں ایسی ایسی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کی آمدنی کا فورٹی پرسینٹ بعض کمپنیوں کا ٹین پرسینٹ بعض کمپنیوں کا مہینے کی ایک دن کی آمدنی یہودیوں اور عیسائی تنظیموں کو جاتی ہے اور ہم بڑے مزے مزے سے وہاں پر بیٹھ کر بند کباب کھاتے ہیں ہم ریسٹورینٹ میں ہزاروں روپے بہا کر آتے ہیں اور اپنی عزت اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہمارا نام ہو گیا اتنے بڑے ریسٹورینٹ میں جا کر ہم نے کھانا کھا لیا یہاں تک کہ ان یہود عیسائیوں نے اسلامی ممالک کی حکومتوں پر اس قدر زور دیا ہے کہ نائن الیون کے بعد پوری دنیا میں کئی مدارس اور کئی مذہبی اسکول بند ہو چکے ہیں یہاں تک کہ یمنی حکومت یہود و نسارہ کے ایسے پریشر میں آئی کہ اس نے اپنے پورے ملک میں تمام مذہبی یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں ازبکستان کی حکومت نے تمام دینی مدارس اور تمام مذہبی اسکولیں بند کر دی ہیں یہاں تک کہ مساجد میں ناظرہ قرآن پاک جو آئمہ حضرات پڑھاتے تھے ان پر بھی پابندی لگا دی کہ کوئی مسجد کا امام اپنی مسجد میں کسی بچے کو قرآن نہیں پڑھائے گا اب آپ بتائیے ہم خواب غفلت میں پڑھے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا ہوش ٹھکانے آئیں گے مگر اس وقت ہم سیلاب میں ڈوب چکے ہوں گے اس وقت افسوس کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا پوش میں آ جا کہ یہودی یہ عیسائی کبھی ہمارے دوست نہیں ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید فوقان حمید اسی سورہ عال عمران آیت نمبر ایک میں آگے اشاد فرماتا ہے ان تصویر و تتکو لا یدر رکم کئی دو ہوں شعیع مسلمانوں یہ یہودی اور عیسائی جتنی سازشیں کرنا چاہیں کر لیں ان تصویر و اگر تم صبر کرو اور تقوا اور پرہیزگاری اختیار کر لو لا یدر رکم کئی آ تو ان کا مکر و فریر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا کیا آج ہم میں تقوی اور پرہیز ہے آج اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہو جائیں اور قرآن و حدیث کو دل و جان سے تھام لیں تو یہودیوں اور عیسائیوں کی تمام سازشیں ناکام ہوں حضرت حزیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہودی مذہب کی دعوت دینے کے لیے چند یہودی آئے اور انہوں نے کہا اے حزیفہ بن یمان اے عمار بن یاسر دیکھو غزبۂ عہد میں مسلمانوں کو کیسی تکالیف پہنچیں لو کن تم عال الحق کی تم اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو اتنی مشکلات نہ آتی ہیں لہذا تم یہودی مذہب اختیار کر لو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عن نے کتنا پیارا جواب دیا اگر ہماری نسلوں میں تقوع اور پرہیزگاری اور اس کے رسول رگو پے میں پیوست ہو مسلمان جان دے سکتا ہے اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا مسلمان بھوکا مر سکتا ہے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کئی نقدل فی کم یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں وعدہ کر کے توڑنا کیسا ہے قالو شدید کہنے لگے بہت بڑا گناہ ہے ہمارے مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عشتو حضرت عمار نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور حضرت حضیفہ نے کہا انا ردی تو رب بلّہ رباؤ ابل اسلامی دینا قرآن امام و بلم منی کہا میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں قرآن کے امام ہونے سے راضی ہوں کعبے کے قبلہ ہونے سے راضی ہوں اور مسلمانوں کے بھائی بننے سے راضی ہوں تم عطیہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم و ہو دونوں حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہودیوں نے اس طرح کہا تو ہم نے یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے خیر کو پا لیا اور تم نے کامیابی کو پا لیا اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کثیر کتاب لو کتاب نہ سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں ایمان لانے کے باوجود وہ کافر بنا دیں حضرت عمار اور حضرت حذیفہ نے یہ جواب کیوں دیے اسی لیے دیے کہ آپ کے دل میں قرآن کا نور تھا آپ رسول اللہ کے عشق سے منور تھے تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عشق رسول سے اللہ کے خوف سے مزین ہو جائیں یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سازشیں تیار کرتے انہوں نے کئی سازشیں کی اور ایسی ایسی سازشیں کی بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ یہ سازش مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچائے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان تھا کہ مسلمان ان سازشوں سے محفوظ رہے اسی طرح کی ایک سازش یہودیوں نے رات کو یہ کی کہ صبح بڑے بڑے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے کا اظہار کریں گے اور شام کو پھر دوبارہ سب کافر ہونے کا اعلان کر دیں گے وقول بن اہل الکتابی آمین وجہ نہاری وقف یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے گروہ نے کہا یا کہ لوگوں تم ایمان لاؤ اس قرآن پر صبح کے وقت اور پھر کفر کا اعلان کر دو شام کے وقت لعلہم یرجعون ان کا مقصد یہ تھا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہودی بڑے بڑے علماء پادری مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے تو ان کے دل میں شک پیدا ہوگا اور وہ خیال کریں گے کہ یہ تو یہودی پادری ہیں یہ تو توریت کو زیادہ جاننے والے ہیں اگر توریت میں جس نبی کا ذکر ہے اگر یہ یہی نبی ہوتے تو یہ ایمان سے نہ پھرتے یقیناً انہوں نے کوئی ایسی بات دیکھی ہوگی تبھی تو پھر گئے اس طرح انہوں نے ایک سازش تیار کی لیکن رات ختم ہونے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں آج بھی یہودی عیسائی کفار کی کئی ایجنسیاں کئی تنظیمیں کئی ادارے مسلمانوں کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نواب راحت سعید خان چھتاری یہ انیس سو چار عیسوی میں صبح اتر پردیش کے گورنر تھے تھے مسلمان لیکن انگریز گورنمنٹ کے یہ گورنر تھے انہیں یہ عہدہ کیوں ملا تھا ایک تو یہ اتر پردیش کے نواب تھے پھر مسلم لیگ کے یہ خلاف تھے تو انگریزوں کی وفاداری کا وہ اظہار کرتے تھے تو انگریزوں نے انہیں اتر پردیش کا گورنر بنایا یہ اپنی سما عمری میں لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی پر مجھے لندن بلایا گیا تو ایک انگریز دوست مجھے لندن میں ملا اور اس نے کہا میں تمہیں کیا وہ چیز دکھاؤں جو کسی نے نہیں دیکھی تو نواب راحت سعید خان چھتاری نے کہا کہ ہاں ضرور دکھاؤ تو کہا وہاں جانے کے لیے تحریری اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے لہذا اپنا پاسپورٹ دے دو پھر وہ پاسپورٹ لے گیا اور انگریز ان کا دوست ان کے لیے تحریری اجازت نامہ لے کر آیا اور پھر اپنی گاڑی میں ان کو سوار کیا اور صبح وہ شہر سے باہر نکلے آدھے گھنٹے تک گاڑی چلتی رہی اب جنگل ویران میں وہ چلتے رہے چاروں طرف گھنے جنگلات تھے یہاں تک کہ گاڑی چلتے چلتے وہ نواب صاحب کہتے ہیں ایک جگہ پر ہمیں روک دیا گیا سخت انگریزی فوج کا پہرہ تھا ہمیں گاڑی سے اتارا گیا ہماری تلاشی لی گئی اور ہمارا تحریری اجازت نامہ چیک کیا گیا پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنی گاڑی میں آگے نہیں جا سکتے فوجی گاڑی میں ہمیں بٹھایا گیا اور پھر دوبارہ سفر جاری ہوا جنگل میں سفر جاری رہا یہاں تک کہ سرخ پتھر کی ایک عمارت نظر آئی دور ہمیں اتار دیا گیا اور کہا کہ آپ کو اس عمارت تک پیدل جانا ہے اب انتہائی توجہ سے سنیے کہ نواب صاحب کہتے ہیں جب ہم اس عمارت میں داخل ہونے لگے تو انگریز ان کے دوست نے کہا کہ دیکھو تم سب کچھ دیکھنا کچھ پوچھنا مت کوئی سوال مت کرنا پھر آخر میں جب ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے تو پھر جو تم پوچھو گے میں اس کا جواب دے دوں گا جب وہ نواب عمارت میں داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا کہ عمارت کے اندر مسلمان کے ہولیوں کے اندر لوگ تھے کوئی عربی ہولیے میں تھا کوئی پاکو ہند کے ہولئے میں تھا کوئی اغوانی ہولیے میں تھا سروں پر ٹوپیاں اور مسلمان کے لباس وہ پہنے ہوئے تھے کسی کے ہاتھ میں بخاری شریف کسی کے ہاتھ میں مسلم شریف کوئی قرآن کی تفسیر ہاتھ میں لیے جا رہا ہے مختلف کمرے بنے ہوئے تھے جہاں تعلیم ہو رہی تھی اور لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں استاد بھی نیچے بیٹھا ہوا ہے اور جس طرح مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے اس طرح بخاری مسلم اور قرآن کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے تو وہ نواب صاحب بڑے حیران ہو گئے کہا بڑی عجیب بات ہے برطانیہ میں لنڈن سے اتنا دور جنگل کے اندر یہ یونیورسٹی کیا کر رہی ہے اور یہ اتنی بڑی یونیورسٹی کہاں سے آ گئی وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر استاد ان طلبا کو سوال کرنا سکھا رہا ہے اور ایک جگہ پر وہ گئے تو انہیں یہ سکھایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں میں نفرت کیسے ڈالی جائے ان کے دل سے عشق رسول کیسے نکالا جائے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور کیا جائے تو وہ کہتے ہیں میں مزید حیران ہوا کہ ایک طرف تو بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایسی باتیں ہو رہی ہیں یہ معاملہ کیا ہے خیر وہ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر پھر جو باہر نکلے اور پھر جب ہم اس علاقے سے دور ہوئے تو اس انگریز نے مجھے بتایا ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے یہ ہمارا خفیہ ادارہ ہے جہاں پر عیسائیوں کو مسلمانوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے پھر یہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر مختلف اسلامی ممالک میں پھیل جائیں گے پھر آہستہ آہستہ جب ان کے علم و تقویٰ اور ان کی پرہیز اور ان کی دینداری کا شعرا ہوگا اور لوگ انہیں آئیڈیل سمجھنے لگیں گے تو یہ دین میں فتنہ کریں گے اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیں گے آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے غلط تراجم اردو میں انگریزوں کے دور میں ہوئے ہیں اتنے تراجم کبھی نہیں ہوئے خود انگریزی گورنمنٹ ان غلط تراجم کو تقسیم کرتے اور ہمارے تاریخ کے بھولے بھالے قارئین وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز چاہے عیسائی تھا مگر قرآن سے بڑی محبت تھی یہ قرآن کے ترجمے خود چھپوا کر وہ بانٹتا تھا حالانکہ یہ بات نہیں اسے قرآن سے کیا محبت اب آپ سوچیں کہ جب قرآن کا غلط ترجمہ ہو اور جس میں اللہ تعالی کی توہین و بے ادبی و مثلاً وہ مکرو مکر الله و مکر اللہ خیر الما اور اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ نے فریب کیا دھوکا دیا اور اللہ سب سے بہتر دھوکہ دینے والا ہے نعوذ باللہ میں ظال اللہ حزیو بہن اللہ تعالیٰ اٹھا کرتا ہے ہسی کرتا ہے مذاق کرتا ہے نعوذ باللہ بلّہ ظالے اب بتائیے غلط تراجے اگر مسلمانوں میں عام کر دیے گئے تو اول تو مسلمان قرآن کی طرف جاتا نہیں اور جائے گا تو غلط ترجمہ پڑ کے گمراہ ہو جائے گا یہ سازشیں تیار کی گئیں بیس میں راجپال سے ایک کتاب جو چھپی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی وہ بھی اسی ادارے کی مدد سے چھپی گئی تھی اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو اٹھانے والا بھی یہی ادارہ ہے اور اسی طرح سلمان رشدی اس ملعون کی تائید کرنے والا اور اسے اٹھانے والا بھی یہی ادارہ ہے اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ سلمان رشدی کہ جس نے برطانیہ کی ایک شہزادی کے بارے میں ایک جملہ کہا تو پورا برطانیہ کا میڈیا اس کے خلاف ہو گیا لیکن جب اس سلمان رشدی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کی تو برطانیہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اس پر کروڑوں پاؤنڈ وہ خرچ کر رہا ہے تو کیا اسے مسلمانوں سے ہمدردی ہے یہ انگریز یہ یہودی اسلام دشمن عناصر کی حفاظت کرتے ہیں ان پر رقم خرچ کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے انگریزوں کے کہنے پر ہندوستان میں کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تعظیم مت کرو کہ تعظیم کرو گے تو شرک میں پڑ جاؤ گے ان کی تعظیم اتنی کرو جتنا بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو بلکہ اس میں بھی کمی کرو اسماعیل دہلوی نعوذ باللہ من نوزال اب آپ بتائیے کہ جو اپنی کتاب میں یہ لکھے اور جس کے ماننے والے اس کی کتاب یہ پڑھتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی تعظیم اتنا کرو جتنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو اس میں بھی کچھ کمی کرو اب آپ بتائیے جب یہ باتیں مسلمانوں کا لبادہ اوڑ کر لوگ کہنے لگے تو پھر ڈنمارک کے اخبارات کی ہمت ہوئی کہ نہیں ہوئی کیوں آج سے چودہ سو سال قبل کیوں آج سے ایک ہزار سال قبل کیوں آج سے پانچ سو سال قبل یورپ کے اخبارات کی یہ ضرورت نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی گستاخی کر سکے آج ان کی ضرورت کیوں ہوئی کہ مسلمان کہلانے والے نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر رسول اللہ کی بے ادبی اور غستاخیاں کرتے ہیں تو آج یورپ کے اخبارات میں بے ادبی کی گئی آج سے دو سال پہلے بھی بے ادبی کی گئی آپ کی شاید علم میں ہو یہ بات کہ جس شخص نے خاکے بنائے اس نے اخباری ایڈیٹر کو یہ پیشکش کی تھی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے خاکے بنانا چاہتا ہوں تو اخباری ایڈیٹر نے یہ کہہ دیا کہ خبردار ایسی حرکت مت کرنا عیسائی قوم ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی لیکن اس کے بعد اس نے ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی توہین اور بے ادبی کہ ہمارے نزدیک تمام انبیاء کی تعظیم فرض عین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کرے وہ بھی کافر ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولگ وسلم کی محبت کا جو اظہار مسلمانوں میں ہونا چاہیے اگر وہ نظر آتا تو یہودیوں اور عیسائیوں کی کوئی جرت نہ ہوتی آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے الا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بیدار کیا اور ارشاد فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھ والی ہے یہ یہود و نصارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید نفرت کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام عام کرنے والے ہیں قرآن مجید فقان حمید نے ہمیں حکم دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو ہمارے اندر نبی کے گستاخ سے نفرت ہونی چاہیے چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو سلمان روشدی تسلیمہ نصرین اور اس طرح کے وہ گستاخ بے ادب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو رسول اللہ کا بے ادب ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر یہ اعتراض کرے اور یہ کہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے آپ بتائیے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی توہین و بے ادبی کبھی آپ کی ذات پر اعتراض کرے کبھی آپ کی شان پر اعتراض کرے کبھی آپ کے علم پر اعتراض کرے بتائیے اگر عشق رسول ہوتا تو وہ کبھی یہ جرت کر سکتا تو جو بھی رسول اللہ کا بے ادب ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے آج میڈیا کا دور ہے اور ایسی باتیں ذرا انسان کو بھاری لگتی ہیں لیکن حق قرآن و حدیث کی باتیں تبدیل نہیں کی جا سکتی تفسیر مدارک شریف میں ہے وہ بلغمن تشددی انبائی کرام علیم اور کو کافروں سے ایسی نفرت تھی کہ وہ جب راہ چلتے اور بازار سے کوئی کافر گزر رہا ہوتا تو وہ اپنے کپڑوں کو بچا لیتے کہ ہمارا لباس کافر کے لباس سے ٹچ نہ ہو جائے ابدان اور وہ اپنے بدن کو کافر کے بدن سے ٹچ ہونے سے بچاتے تھے حدیث پاک میں فرمایا احب العمالی الا الحبو فلّ الف اللہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو من احب اللہ ابغد اللہ وہ آت اللہ من جس نے محبت اللہ کے لیے کی جس نے دشمنی اللہ کے لیے کی جس نے اللہ کے لیے دیا اللہ ہی کے لیے اگر کسی کو منع کیا تو اللہ کے لیے منع کیا قدستہ مل تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا من كن فيه فهو من الابدال تین چیزیں حدیث پاک میں فرمایا ایسی ہیں کہ جس میں ہو وہ ولی کامل ہے بلکہ ابدال کے درجے پر فائز ہے تو تین چیزیں کون ہیں کہ جو انسان کو ولی کامل بنا دیتی ہیں ابدال کے درجے پر فائز کر دیتی ہیں فرمایا ار رضا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یعنی کوشش کرنا اسباب اختیار کرنا پھر جو ہو جائے اللہ کی مرضی پر انسان راضی رہے سبرم اللہ اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا وہ ان چیزوں سے بچے بات اللہ اور اللہ کی خاطر اسے غصہ آئے یعنی دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر ہو یہود نسارا کیوں مسلمانوں کے دلوں سے تازی میں مصطفیٰ نکالنا چاہتے ہیں علامہ اقبال شاعر مشرق علیہ رحمٰ نے اس کی وجہ بیان کی اور فرمایا وہ قش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا وہ فاقا کش موت سے ڈرتا نہیں زیرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ مسلمان بھوکا ہے پیاسا ہے غریب ہے مگر جب تک عشق رسول ہے وہ شہادت کی بہت سے ڈرتا نہیں ہے یہ اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوگا لہذا ان کے بدن سے عشق رسول کو نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اقبال کہتے ہیں کہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی فکر نکل جائے اور یورپ اور مغرب کے خیالات جم جائیں تو مسلمان نام کے مسلمان رہیں گے اسلام ان کی روح سے نکل جائے گا صحبۂ کرام علی مردوان اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کیسی محبت کرتے کہ وہ پھر اپنی رشتہ داری کو نہ دیکھتے تھے حضرت فاروق اعظم ردی اللہ تعالی نے اس منافق کا سر قلم کر دیا جس نے رسول اللہ کی بے ادبی کی غ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے سگے ماموں آس بن حشام بن مغیرہ کو اپنی تلوار سے قتل کیا کہ جو رسول اللہ کا بے ادب اور وسطی تھا غصو بدر کے موقع پر کفار کا سپ سالات اتبا بن ربیہ جب میدان جنگ میں آیا تو اس کے بیٹے حضرت ابو حزیفہ تلوار کھینچ کر باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے حضرت ام المومنین ام المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اور اس وقت وہ مدینہ آئے بعد میں وہ اسلام لے آئے تو جب وہ مسلمان نہیں تھے کفر کی حالت میں تھے تو وہ مدین شریف آئے اور اپنی بیٹی کے گھر پر آئے ام المومنین ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں تو جیسے ہی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے بستر ہٹا دیا کھینچ لیا اور بیٹھنے نہ دیا اور کہا یہ اللہ از وجل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے تم کافر ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو اس لیے تم اس بستر نبوت تو نہیں بیٹھ سکتے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہ بیٹے نے ایک دن کا ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر میں کافر تھا مسلمان تھے آپ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا ابا جان ایک وقت وہ آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے اور آپ کی پیٹ تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں میں نے تلوار اٹھائی اور زور سے آپ کی گردن پر مارنے لگا کا چہرہ مجھے نظر آیا تو میں نے اس وار کو روک لیا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرے والد ہیں تو میں نے اپنی تلوار روک لی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا جواب دیا صدیق اکبر نے کہا اے عبد الرحمان خدا کی قسم اللہ کی قسم اگر غزبائے بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں تو آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا نبی کا گستاخ اور بے ادب ہے ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفا ہستی پہ صداقت ان کی صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کی تو پھر دنیا نے بھی تو دیکھا صدیق اکبر کا جنازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزۂ اقدس پر حاضر کیا گیا اور صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق یہ کہا گیا صلاحت والسلام علیہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو صدیق اکبر کو آپ کے برابر میں دفن کر دیا جائے ان کی قبر آپ کے برابر میں بنائی جائے تو قبر انور سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو تو اکبر نے جو جذبات کا اظہار کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو خصوصی کرم تھا صاحب کرام ذرا سی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دراز گوش پر سوار تھے اور کسی جگہ پر آئے تو ایک منافق نے اپنی ناک پر کپڑا رکھا اور کہنے لگا دراز گوش یہ لمبے کان والا جسے ہم گدا کہتے ہیں تو اس نے کہا اس گدے کے پیشاب کی بو سے میرے سر میں درد ہو گیا اب آپ بتائیے جانور کے پیشاب میں تو بو ہوتی ہے مگر اس منافق کا انداز ایسا تھا کہ مقصد رسول اللہ کی طرف سے توجہ ہٹانا تھا اور رسول اللہ کی بے ادبی کرنے کہ اس دراز گوش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے تو صحابی رسول نے جب یہ سنا تو کیا جواب دیا انہوں نے جلال میں کہا او بدبخت اپنی زبان بند رکھ تیری مشق کی خوشبو سے زیادہ مجھے اس دراز گوش کا پول یعنی یورین کی خوشبو پسند ہے اب آپ بتائیے صحابی نے یہ بات ٹھنڈے لہجے میں کہی ہوگی کیا یقیناً جذبات میں آ کر کہا ہوگا تو یہ غصہ کس کے لئے تھا اللہ کی محبت کے لیے تھا یہ کہنے کے بجائے صحابی یوں کہہ دیتے کہ بھائی ایسی بات نہیں کرو مجھے تمہاری بات اچھی نہیں لگی یہ بھائی کہنے اور اچھی نہیں لگی اور یہ مصلحتوں کے وہ شکار نہ تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے لا مینو آشا دکوں اکو احب آشا بہل ہی میں والدی و نا سیا جمعین تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جنگ کے موقع پر صاحبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ سنتی ہیں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے یہ افواہ جب انہوں نے سنی وہ غزبۂ عہد میں آئیں کسی نے کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے پھر آگے چلیں کسی نے کہا آپ کے باپ شہید ہو گئے پھر آگے چلیں کسی نے کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے وہ چلتی رہیں جب رسول اللہ کا دیدار کیا تو کہنے لگی کلو مصیبت بادہ جلل یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہمیں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے حضرت زید پتہ ہے مکہ سے پہلے انہیں شہید کیا گیا تو حضرت زید کو ایک کافر نے یہ کہا جو بعد میں اسلام لے آئے تھے حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے تو انہوں نے حضرت زید سے کہا ہے زید آج تم سوچ رہے ہو گے ایکش میں ایمان نہ لاتا تو آج اس مصیبت میں نہ پڑتا اور یہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ رسول اللہ ہوتے تو تم کیا خوشی محسوس کرتے نعوذ باللہ مزال حضرت زید جلال میں آگے اور کہا کیسی بات کرتے ہو ارے میں اگر اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چپ جائے تو میں برداشت نہیں کر سکتا حضرت بلال کا جب وشال ہونے لگا تو کی زوجہ کہنے لگی واہ حسن غم حضرت بلال نے کہا واہ ربا ارے غم کی بات نہیں کتنی خوشی کی بات ہے کہ اب میں انتقال کر کے اپنے محبوب آقا کے قدموں میں جا رہا ہوں حضرت رزوت کے موقع پر شدید زخمی تھے اور ہل نہیں سکتے تھے زخم سے چور چور تھے دیکھا کہ رسول اللہ قریب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی والی وسلم دیکھنے کے لیے قریب آئے حضرت زیاد کا آخری وقت تھا صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھیے رسول اللہ سے محبت دیکھیے حضرت زیاد نے پورا زور لگایا اور انہوں نے اپنے جسم کو زمین پر گھسیٹا اور وہ, وہ مشکل ایک دو قدم اپنے آپ کو گھسیٹنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنا چہرہ رسول اللہ کے قدم پر رکھا اور روح پرواز کر گئے باتیں چل رہی تھی کہ مسلمان بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا سلطان صلاح الدین ایوبی جس پر غوث رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا جب سلطان دس سال کے تھے اور ان کے لیے دعا دی تو غوث پاک کا ان پر جو خصوصی کرم تھا کہ جب ریجینالڈ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی ایک عیسائی بادشاہ تھا اور اس نے بے ادبی اس طرح کی کہ مسلمانوں کا تجارتی کافلا جا رہا تھا اس کے سپاہیوں نے حملہ کیا اور پکڑ کر اس کے دربار میں لے گئے تو مسلمانوں نے رحم کی اپیل کی تو اس ریجی نالڈ نے کہا کہ تم مجھ سے رحم کی بھی کیوں مانگ رہے ہو تمہارا ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے انہی کو پکارو وہ ہی تمہیں بچائیں گے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اس قافلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی اتفاق سے سفر میں تھی جب وہ قافلہ اپنے ملک پہنچا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن نے یہ واقعہ سنایا اور یہ الفاظ ذکر کیے تاریخ دان لکھتے ہیں اتنا سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب ان کی بہن نے یہ بتایا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے مینی کو پکارو وہی تمہیں بچائیں گے یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ سنا تو چہرہ غصے اور جلال سے لال ہو گیا ماتھے کی رگیں پول گئیں پورا جسم کانپنے لگا پھر آنکھیں بند کر لیں اور زار و قطار رونے لگے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بولنے کی طاقت گویا کے چلی گئی ہے کافی دیر گزر گئی پھر رقت آمیز لہجے میں کہا اے عیسائی بادشاہ سن لے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری مدد فرمائیں گے ہمارے آقا کی نسبت خاص ہی ہمیں بچانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ ہمیں یہ نسبت ہی بچائے گی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ میں اس گستاخ رسول کا سر اپنی تلوار سے قلم کروں گا ابو بادشاہ بڑا زور آور تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا بس صرف اس لشکر کے امیر کو بلا کر اتنا کہہ دیا کہ دیکھو یہ گستاخ رسول ہے یہ سننا تھا کہ پورا لشکر ایک ایمانی جذبے کے ساتھ گیا اور اس پر حملہ کیا اور اس بادشاہ کو گرفتار کر کے وہ سلطان کے سامنے لائے اب دیکھیں میڈیا کی چمک دمک اپنی جگہ ہے وہ سطح نظری جناب اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے لیکن بزرگان دین کا جو طریقہ ہے ہم تاریخ تو نہیں بدل سکتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس گستاخ رسول عیسائی بادشاہ کو دیکھا تو آگے آئے اور باوجود یہ کہ سلطان کے وقار اور دبدبا تھا آگے بڑھے اور اس گاخ رسول کے منہ پر تین بار تھوکا اور پھر تین بار کہا تجھ پر اللہ اور اس کے تمام فرشتوں کی ہزار بار لعنت ہو پھر کہا اے لوگوں سنو یہ اس وقت میری نظر میں دنیا کا سب سے زیادہ ناپاک ملون مردود انسان ہے میری خواہش تو یہ تھی مردو تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کروں اور تجھے تڑپا تڑپا کر کئی مہینوں میں تجھے انجام تک پہنچاؤں مگر اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا ہاں تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے اور سر اڑانے کی اجازت ہے اور تلوار لی اور اس کا سر اڑا دیا یہ عشق رسول ہی کا صدقہ تھا کہ سلطان الدین ایوبی پچاس ہزار کا لشکر لے کر بارہ لاکھ عیسائیوں پر غالب آئے اور بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کروایا تو تھے آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کل کا انتظار کر رہے ہو اسی طرح غازی علم الدین شہید غازی عبد القیوم شہید کے وہ شہدا ہیں جنہوں نے نمو سے رسالت پر جان دی یہاں تک کہ جیل میں ان سے کہا گیا کہ ایک تحریری بیان دے دو کہ میں نے اس گسا رسول کو قتل نہیں کیا تو چھوٹ جاؤ گے تو انہوں نے کہا اتنی بڑی سعادت میں نے حاصل کی ہے اس سے کیوں پھروں جان جائے تو جائے اور پھری کوٹ میں انہوں نے کہا کہ اس گا رسول کو مارنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے اسی طرح حال ہی میں دو سال قبل جب یورپ کے اخبارات نے رسول اللہ کی بے ادبی اور غستاخی کی تو ایک نوجوان عامر چیمہ جو یہاں سے تعلیم کے لیے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق میلاد شریف منانے والے یا رسول اللہ کہنے والے تھے جب انہوں نے یہ سنا تو دل غمگین ہو گیا اور پھر اس غستاخ کو مارنے کے لیے اس کے دفتر میں چلے گئے اس پر حملہ کیا اسے زخمی کر دیا پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور پھر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ایک افسر آیا اور ایک کہا لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی عامر چیمہ نے کہا میرے ہاتھ بندے ہیں پاؤں تم نے میرے باندھ دیے ہیں اور میرے سامنے میرے نبی کی بے ادبی کرتے ہو اور تو کچھ بھی مجھ میں طاقت نہیں بس ایک کام کر سکتا ہوں میں اپنی نفرت کا اظہار کر سکتا ہوں یہ کہہ کر عامر چیما نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا گستاخ رسول کو میرا یہ جواب ہے اس جذبہ ایمانی کو جب ان مردودوں نے دیکھا تو عامر چیما کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا وہ شہید ہو گئے یقیناً ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے مگر ان کی شہادت پر ہماری جانیں قربان ہو وہ عظیم شہدا تھے جنہوں نے دنیا کی خاطر نہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں آج افسوس کا مقام ہے کتنا افسوس ہے کہ آج مسلمان ان یہودیوں کی تہذیب تمدن کلچر ان کا لباس ان کا گلیا اپناتے ہیں جو رسول اللہ کے دشمن ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں جنہوں نے افغانستان میں چھبیس لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ایک کروڑ سے زائد مسلمانوں کو بے گھر کر دیا جنہوں نے عراق میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق تیرہ لاکھ جب سے امریکی فوجیں عراق میں گئی ہیں اس وقت سے لے کر اب تک تیرہ لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں پینتالیس لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں مسجدیں محفوظ نہیں ہیں مدارس محفوظ نہیں ہیں یہ ہندو جو کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا چکے ان کا بسنت ان کی رسم و رواج ہم شادی کے مواقع پر مناتے ہیں ان کے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں ان کے کلچر پر ہم چلتے ہیں رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ پوچھ لیا کہ مجھ سے شفاعت لینے آئے ہو اور میرے دشمنوں یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کے کلچر پر چلے ان کی رسم و رواج کو اپنایا آئیے اس سے پہلے ایمان سے ہم محروم ہو جائیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت سے انکار کر دیں آئیے ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں یہ دنیا دار یہ یہود و نصارا یہ ماڈرن لوگ کل بروز قیامت ہماری شفاعت نہیں کر سکیں گے جس نبی کے در سے شفاعت ملے گی جس نبی کے صدقے میں جنت ملے گی اس نبی کا دامن تھام لیجیے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم مگر افسوس قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں شاعر مشرق کہتے ہیں وضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ہمارا رسم و رواج ہمارا چلنا پھرنا یہودیوں کی نقلیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غذب وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم آج ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرے گا وہ بسنت نہیں منائے گا بسنت کا یہ تہوار ہندو کا ایک ہندو لڑکا حقیقت رائے جو رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ تھا جب اسے عالمگیر بادشاہ کے دور میں پھانسی چڑھا دی گئی تو پھر ہندوؤں نے مسلمانوں کا جس دن قتل عام کیا اس دن کی یاد میں وہ پتنگ اڑاتے ہیں آج مسلمان بسنت کو موسم کا تہوار سمجھ بیٹھا ہے یہ ویلنٹائن ڈے ایک ویلنٹائن پادری تھا کہ جس نے شرم و حیا سے آری ہو کر بے حیائی کا مظاہرہ کیا آج اس بے حیا پادری کا دن مسلمان مرد اور خواتین مناتے افسوس کا مقام ہے لاکھوں کروڑوں روپے ہم ضائع کر رہے ہیں آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے ڈیڑھ سو کروڑ مسلمانوں میں سے پچہتر کروڑ ایسے مسلمان ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں تعلیم کی سہولتیں نہیں ہے پینے کا صاف پانی نہیں ہے اور ہم ناجائز رسومات میں لاکھوں اربوں خربوں روپے ضائع کر رکھے ہیں من تشبہ قومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم سے مشابت کرے گا وہ اسی میں سے ہے کل بروز قیامت کے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں یا عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں آج ہم یہ عزم کریں کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں ساری زندگی آپ کی نافرمانی کرتے رہے آج یورپ کے اخبارات میں جب آپ کی گستاخی اور بےدبیاں کی جا رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ اب ہمارا ایک ایک لمحہ آپ کے دین کے لیے ہوگا اب ایک ایک لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے ہوگا اس سے پہلے ہم جیتے تھے اپنے لیے اب آپ کی تعظیم و محبت عام کرنے کے لیے جیئیں گے ہم صبح و شام دنیا کمانے کے لیے گزارتے تھے اب ہم پر ایک ہی دھن ہوگی تو ان شاء اللہ قرآن و حدیث کو عام کریں گے پیارے محترم بھائیوں اس کے رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو سجا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ارخ اللہ داڑھی شریف کو بڑھاؤ یہودیوں کی مخالفت کرو یہودیوں جیسی شکلیں مت بناؤ جن یہودیوں عیسائیوں نے مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیے ہیں جو رسول اللہ کے بے ادب ہیں ہم ان کی شکل کیوں بنائیں آج ہم یہ نیت کریں دعا کریں اے اللہ تو ہمیں بھی رسول اللہ کی سنت اپنے چہرے پر سجانے کی توفیق عطا فرما من تمسک بسنتی عند فساد امتی جو میری امت کہ فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا پل اجرو میت تو اسے سو شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا دنیا کو نہ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں ماڈرن دور کے کیا تقاضے ہیں بلکہ یہ بس تھن ہو میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ میری بہنیں سوچیں کہ یہود نصارا بے پردگی عام کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ عام کرنا چاہتے ہیں اب بتائیے یہود و نسارہ کی پسند پر عمل کریں گے کہ رسول اللہ کی پسند پر عمل کریں گے یا قل سورہ کا وہت نمبر 59 اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر چادر کا ایک حصہ ڈال کر پردہ کر کے نکلا کریں اس قرآن حکم پر انشاءاللہ اللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اب انشاءاللہ اللہ ہم کبھی قضا نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عش کو محبت میں ڈوب کر ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن کے پیغام کو خود بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ عام کریں گے کہ ہمارے دلوں میں عشق کے رسول مزید پیدا ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر گستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ اے یہودیوں اے عیسائیوں گستاخی اے کرنے والوں تم مسلمانوں کو رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہو تو سنو اب انشاءاللہ اللہ مسلمان رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے گا اللہ رب العالمین ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی محبت میں جینا اسی محبت میں مرنا اور اسی محبت میں اٹھنا نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم